تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس جبریل نی تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یقرن اتارا اگلی کتابوں کی تزد فرماتا اور ہدایت و بشارت مسلمانوں ہے کو